اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جناو کتاب عطا فرمائی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے باندھ کر دیا اور ناچے پانا تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پہن دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے تو کتن بری خریداری ہے